الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم تشتلي چار آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دو طرح کے اہل ایمان کا ذکر فرمایا ایک وہ تھے جو عربی لوگ تھے انہوں نے وہ پہلے کسی دین کو ماننے والے نہ تھے دین صمابی کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سن کر ایمان کو قبول کیا اور دوسرا گروہ وہ تھا جو یہودیت پر اور نصرانیت پر تھے انہوں نے اس وقت کے اس منسوخ دین کو ترک کر کے رسول اللہ علیہ سات السلام کے دین پاک کو قبول کیا اللہ و تبارک و تعالی نے دونوں گروہوں کی کامیابی کا اعلان فرمایا ان کی دنیاوی جو انہیں رب نے انعام فرمایا وہ بھی بیان کیا اور اخر بھی جو ان کے یہ انعام رکھا ہے آخرت کی ان کے لیے جو سنت فرمائی نے رب تبارک و تعالی نے دونوں کو آیت نمبر سورہ بقرہ کی پانچ میں بیان فرمایا فما اولا کا اعلیٰ ہدم میں رب یہی ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت ہی پر ہیں بھی اعلان یہ فرمایا بولائے کام البفل یہی کامیاب لوگ ہیں یہ ذہن میں رہے یہاں تبارک و تعالیٰ نے ہدن کے اوپر اس کا جو حرف جار ہے نا وہ الا لایا ہے یہاں اعلی ہدن وہ ہدایت پر ہیں وہ ہدایت پر, پر, پر, ہیں. پر ہیں مطلب کیا ہے اس کا فمای جس طرح کوئی بندہ کسی چیز پر سوار ہو جائے تو وہ چیز اس کی گرفت میں آ جاتی ہے وہ اس پر متمکن ہو جاتا ہے ثابت قدم ہو جاتا ہے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ جن لوگوں کے اوصاف بیان ہوئے پیچھے وہ متقین ہے یو منون ایمان رکھنے والے ہیں یو کنون وہ یقین رکھنے والے ہیں اور یون اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اس کے دین کے غلبے کے لیے اس کے حکم کو اونچا کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرنے والے ہیں رب تبارک و تعالی نے فرمایا یہ لوگ بھی ہدایت پر ثابت ہو چکے ہیں ہدایت پر پکے ہو چکے ہیں بتائیں جی وہ کس قدر ہدایت یافتہ ہوں گے کس قدر وہ راہ راس پر چلنے والے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ان کی عظمت اور شان بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا اللہ حدن وہ ہدایت پر متمکن ہو چکے ہیں جی اب سورہ فاتحہ اور سورہ باقرہ کے درمیان مناسبت دیکھیں آپ سورہ باقرہ میں کھڑے ہو کے بندہ مومن نے یہ دعا کی مولا مجھے سیدھے راہ پر چلا کس راہ پر چلا سیدھے راہ پر چلا تو سورہ باقرہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے چار آیات کریمہ نازل کر کے یہ بیان فرمایا کہ یہ یہ لوگ جو ہیں وہ ہدایت والے ہیں یہ یہ لوگ حدل متقین پرہیزگاروں کے لیے قرآن ہدایت ہے پرہیز کون ہے آگے فرمایا کہ غائب پر ایمان لانے والے نماز قائم کرنے والے اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے مال خرچ کرنے والے اور جو کچھ رسول علیہ السلام پر نازل ہوا اس پر اور جو کچھ آکل السلام سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان رکھنے والے اور آخرت پر یقین رکھنے والے یہ سارے کے سارے ہدایت والے ہیں <بحالاللہ> جی یہ سارے ہدایت والے ہیں انہوں نے قرآن کریم کی ہدایت سے نفع اٹھایا ہے اور اب تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا میں کہ بول کا مفل ہوں یہی لوگ کامیاب ہیں آخرت کے اندر یہی کامیاب ہیں دنیا میں چاہے جسے ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں نا وہ کامیابی نہیں ہے ہمارے نزدیک کامیابی جو ہے نا جسے ہم کامیابی آج سمجھ رہے ہیں کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیامت کی نشانی بیان ہے آج کیا کہتے ہیں نوجوان طبقہ جو ہے نا ان میں سے اکثریت کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ بس اچھی رہائش مل جائے جی بیوی بی مل جائے اور کاروبار مل جائے پیسہ مل جائے بس رسول اللہ صاحب نے اشاء فرمایا کہ وہ وقت میں اپنی امت پر خطرے کا محسوس کرتا ہوں جب میری امت کے جینے کے مقصدی صرف تین رہ جائیں گے اور یہی تین حضور نے بیان فرمایا جی ایک بیوی بی گھر اور کام بس پیسے ہوں یہی تین یہ رسول اللہ علیہ السلام نے قیامت کی نشانی بیان فرمائی اور آکال صف الحم نے اسے خطرہ قرار دیا ہے اکثر میں اپنی امت پر میں خوف محسوس کرتا ہوں کہ میری امت کے جو لوگ ہوں گے ان کے جینے کے مقصد صرف یہ تین رہ جائیں گے بس آج جتنے بھی بچے پڑھنے جا رہے ہیں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں ان سے پوچھ لیں ان کے یہی تین مقصد ہیں بس اور جس نے یہ تین چیزیں پا لی ہیں وہ سمجھتے کہ میں کامیاب ہوں گھر میں مائیں بہنیں جو بیچاری وہ بھی ایسی کس پتہ نہیں کس کی ہیں وہ بھی اسی کو کامیابی سمجھتی ہیں لیکن نا بھائی رب تبارک وتعالى قران کریم میں جسے کامیابی کہتے ہیں وہ کامیابی کچھ اور ہے۔ وہ فلاح کچھ اور ہے۔ اسے اپ ترقی کہہ لیں جو کچھ مرضی کہتے رہیں لیکن کامیابی یہ نہیں ہے فلاح یہ نہیں ہے جسے رب تبارک وتعالى فلاح فرما رہا ہے اب دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں کھانے کے لیے کچھ ہے ایمان کی دولت حضرت بلا رضی اللہ تعالیٰ اب اجال کے کچھ ہے, ہے اپنے علاقے کا لیکن رب تبارک و تعال نے کیا فرمایا وہ ناکام ترین بندہ کائنات کا اور مزے کی بات دیکھیں اس کے مرنے پر جب وہ قتل ہوا تو امام الانبیاء علیہ صاحب اسلام دو نفل پڑھ رہے ہیں شکرانے کے سنونے میرے میں حدیث پاک موجود ہے آج جو کہتے ہیں نا جی کوئی گستاخ بھی مار جائے کافر خوشی نہیں کرنی چاہیے تو بھئی کیوں؟ جو رسول اللہ علیہ کا دشمن ہے رب تعالیٰ کا جو دشمن ہے اس کے مرنے پر خوش نہیں ہونا جی جب آکل کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آ کر بیان کیا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو مر گیا ہے آکل میں اللہ رب کا دشمن مارا گیا ہے، میرا دشمن غرق ہو گیا اتبا ہو گیا ہے。حضرت عبداللہ نے کسم اٹھائی شاہ قسم اٹھا انہوں اللہ آکل صاحب میں چل پھر مجھے دکھا جب آکل صاحب تشریف لے گئے دیکھا تو وہ مرا پڑا تھا آکل صاحب نے میں یہ میری امت کا جو فرعون ہے نا یہ اس فروئن سے بھی زیادہ سخت ہے جی پھر عکل صاحب صاحب نے وہیں پر کھڑے ہو کے دو نفر پڑے رب تبارک وہ تعالیٰ کے شکر کے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ یہ فرون آج تباہ ہو گیا تو بتائیں جی رب تبارک و تعالیٰ کامیاب کسے قرار دے رہا ہے یہ سارے اساف آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں آپ نے تین چار بڑک زیادہ دنوں سے آپ یہ سن رہے ہیں کہ کامیاب بندہ کون ہے جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ہے جو پرہیزگار لوگ ہیں رب تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہیں آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں اپنا مال رب ربطع کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کرنے والے ہیں وہی لوگ ہدایت والے ہیں <تصفح> <تصفح> اور یہاں پر ایک لفظ اور فرمایا ربت بارک و تعالیٰ نے الادم میر رب باقی یہی لوگ حداج پر ہیں اپنے رب کی طرف سے کہ ہدایت کا ملنا جو ہے نا یہ بھی رب تبارک و کے ما فضل پر منحصر یہ ربت بارک و کے فضل پر منحصر مالک کے جسے عطا فرمائے, فرمائے جی تو ہر بندے کو چاہیے کہ بندہ دعا کرے ہر بندہ مومن اپنی دعا میں یہ دعا شامل رکھے دیکھیں نا رب تبارک وطالعہ نے ہر نماز میں نہیں ہر رقط میں شامل رکھی یہ دعا کہ مجھ سے یہ دعا مانگ اب بتائیں یار ہدایت کتنی ضروری ہے بندہ مومن کے لیے کہ ہر نماز میں ہر رقط میں کھڑے ہو کے یہ دعا کرے دن اسرات الموسی مولا مجھے سیدھے راستے پر رکھ مجھے سیدھے راستے پر رکھ تو بتائیں ہے ایمان اتنا قیمتی ہے نہیں سبحان اللہ اسے ثابت ہوتا ہے ایمان بندے مومن کا کتنا قیمتی ہے کہ ہر نماز میں ہر رکعت کے اندر اسے یہ دعا مانگنے کا حکم دیا جا رہا کہ یہ دعا مانگ مجھ سے کہ مولا میرا ایمان ثابت رکھنا میرا ایمان نہ دائم ہو جائے کہیں شیطان میرا ایمان نہ چھین جائے اہل فرماتے ہیں ماتا جس بندے کو اپنے ایمان کے جانے کا خطرہ نہیں نہ ہوتا ماتا خطرہ ہے کہ کا ایمان چلا جائے ہاں خطرہ ہے کہ اس کا ایمان چلا جائے آج سب سے ہلکی شہر سب سے سستی شہر جو مسلمانوں نے سمجھ رکھی ہے وہ ایمان ہے بس چاند ٹکوں کی خاطر صرف برطانیہ کا ویزا لینے کے لیے ہمارے لوگ جو ہیں اپنے آپ کو کادیانی لکھ کے دے کے چلے جاتے ہیں بھائی اور کہہ رہے ہوتے ہیں؟ میں نے تو اوپر اوپر سے کہا تھا بھائی اوپر سے نہیں جب منہ سے کہہ دیا آپ کادیانی ہو تو کافر ہو گئے مرتد ہو گئے زندگی کو گئے منہ سے میں نے تھوڑی کہا تو میں نے اسے دستخط کر دیے تھے کسی نے لکھا ہے آپ نے دستخط کر دیا آپ کو پتہ ہے کیا لکھا ہوا ہے آپ تک بھی مرتد ہو گئے منہ سے نہیں کہا دل سے آپ کہہ بھی رہے ہیں لیکن نہیں مرتد ہو گیا ایمان نہیں رہا آپ کا تو یار اتنا بھی بندہ بھوکھا نہ بنے دنیا کی زندگی کا اتنا بھی بندہ گھٹیا نہ بن جائے جس کے نزدیک ایمان کی وقت ہی نہ رہے ایمان کی قدر ہی نہ رہے اس کو عجیب ایسے کیفیت ہے ہمارے ہی مسلمانوں میں ہمارے ہی لوگوں میں آ گئی ہے اور جیسے ایک مجھے دوست نے بیان کیا کہ باہر کی کوئی کمپنی تھی وہاں پہ سکھ بھی آئے انہوں نے مسلمان بھی رکھے کام کے لیے انہوں نے کہا کہ جو داڑھی مڈوا کے آ گئے اسے ہم کام پہ رکھیں گے داڑھی والے کو نہیں رکھتے ہم دوسرے دن کام پہ جا پائے نہ سکھوں نے سب نے داڑھی رکھی ہوئی تھی مسلمان کٹوا کے آ گئے تھے مسلمانوں نے داڑھی کٹوائی انہوں نے کہا کہ سکھ جو ہیں سارے کام پہ لگ جائے مسلمان یہاں سے رخصت ہو جائیں انہوں نے, کہا آپ نے کہا داڑی ہمارا حکم مانے گا وہ تعالیٰ کرے جس کے نزدیک دنیا کے چار پیسے زیادہ قیمتی تھے رسول اللہ علیہ شام کی سنت قیمتی نہیں تھی ایک شاعر تھا بہت بڑا تو وہ داڑھی کٹوا رہا تھا ایک بندہ آیا اس نے کہا دیکھا اس نے فارسی بولنے والا تھا اس نے کہا کہ اب داڑھی کٹوا رہے ہو تم اس نے کہا داڑھی کٹوا رہا ہوں کون سا کسی کا دل چھیل رہا ہوں دل تو نہیں نا توڑا میں نے کسی کا صرف داڑھی ہے نا یہ بھی عجیب فلسفہ ہے لوگوں کا کہتے ہیں جی چلو گناہ ہی کر رہا ہے نا کسی کا دل تھوڑا توڑ رہا ہے بندہ پوچھے بھی کیا خیال ہے بھی تمہارا یہ عجیب فلسفہ نکال لیا تم نے جہاں پہ کسی کا دل نہ توڑا جا رہا وہاں ہر گنا کر لے وہ ہر طرح کا گنا اس کے لیے حلال ہو جائے گا عجیب ہم کہنا سوچے ابھی بتائیں تو اس نے کہا کہ میں داڑھی مڈوا رہا ہوں میں کسی کا دل تھوڑا چھیل رہا ہوں داڑھی چھیل رہا ہوں نا اپنی کسی کا دل تو ہی چھیل رہا اس نے پتا کیا کہا اس نے کہا ہاں تو مستفی کریم علیہ السلام کے دل کو چھلنی کر رہا رسول اللہ علیہ السلام کے دل کو زخمی کر رہا تمہیں نہیں پتا یہ رسول اللہ علیہ السلام کی سنت ہے اور آکل السلام کے پاس ایران کے دو بندے آئے مجوسی ہے ہاں؟ وہ ویسے بدمزب تھے ان کا دین ہی گندا تھا وہ جب آکل شام کے سامنے داڑھی ان کی مونڈی ہوئی ہے منچ ان کی بڑی ہوئی ہیں اکلش نے دیکھا تو چہرہ مار کر پرلی جانب کر لیا انہوں نے کہا یہ جی خیر ہے کیا ہوا اکلشام نے شاہ فرمایا کہ یہ تم نے گندی صورت کیسے بنا رکھی ہے انہوں نے کہا جی ہمیں ہمارے رب نے کہا ہے وہ اپنے حاکم کو رب کہتے تھے ہمیں ہمارے رب نے کہا ہے نے میرے رب نے تو مجھے اور ہی حکم دیا ہے اللہ میرے رب نے تو مجھے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے کم کرنے کا حکم دیا رب تمہارا جس نے تمہیں گندا حکم دے دیا تو اور محترم اگلی مبارک جی رفتبار کو مطالعہ یہ قرآن کریم کا حسن ہے جہاں پہ قرآن کریم جنتیوں کا ذکر کرتے ہیں وہاں پہ جہنیوں کا ذکر بھی کرتا ہے جہاں پہ قرآن کریم جو ہے وہ اعلی حق اہل باطل کا ذکر کرتا ہے وہاں پہ اہل حق کا ذکر بھی کرتا ہے جہاں پہ قرآن کریم رات کا ذکر کرتا ہے وہاں دن کا بھی ذکر کرتا ہے جہاں پہ قرآن کریم جو ہے وہ دھوپ کا ذکر کرتا ہے وہاں پہ چھاؤں کا ذکر بھی کرتا ہے جی یعنی کہ کوئی بھی شہر جو ہے نا وہ اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے مثال کے طور پر میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اگر دن نہ ہوتا رات کی قدر ہوتی کسی کو اگر رات نہ ہوتی دن کی پہچان ہوتی کسی کو کوئی پتہ نہ ہوتا دن کی قدر ہی نہ ہوتی کسی کو اسی طرح کر کے اگر باطل نہ ہوتا حق کی پہچان ہی نہ ہوتی پلیدگی نہ ہوتی تو پاکی کی قدر ہی نہ ہوتی کسی کو جیسے ہے جیسے یا نہیں ایسا تو رب تبارک و نے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رکھی ہیں اور پاکی کو پاکی کہنے کے لیے پریدی کو پریدی کہنے کے لیے رب تبارک و نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کموپیش امبیا کو بھیجا ہاں جی ظلمت کو ظلمت اور نور کو نور کہنے کے لیے حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کے لیے سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے کے لیے رب تبارک و اتارنے اپنے امبیا کے رام علیہ مساد اسلام بھیجے اور ان کا تعارف کروایا باقاعدہ یہ ایسے نہیں ہے دیکھے جی آیت نمبر پانچ تک رب تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا اور آیت نمبر سات تک رب تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا اور اس کے آگے منافقین کا ذکر آ رہا ہے کن کا ذکر آ رہا ہے منافقین کا کیونکہ یہ بھی اہل حق کے دشمن ہے کافر بھی دشمن اور منافق بھی دشمن بلکہ منافق بڑا دشمن ہے اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر جو ہے بڑا لمبا چوڑا کیا ہے یہ مبارکہ دیکھیں جی رب تعالی نے فرمایا کہ ان کا فرا تم ذر لا یو مینون میں کہ بے شک وہ جو کافر ہیں برابر ہیں ان پر حبیب پیارے آپ انہیں ڈر سنائے یا نہ سنائے لا یو یہ ایمان نہیں لائیں گے زیر میرے یہ دب ہے یہ کیا ہے ایک دب ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے آپ انہیں ڈر سنائے نہ سنائے آپ انہیں قرآن پڑھ کے سنائے نہ سنائے آپ نے تبلیغ کریں نہ کریں واض کریں نہ کریں آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اکل سید السلام نے صرف ابو جال جو ہے نا اس دروازے پہ جو حضور نے دستک دیے وہ بیس ہزار سے زائد مرتبہ ہے صرف دروازے کو کھٹکا ہے حضور نے بیس ہزار سے زائد بار دروازہ کھٹکا کے اکالیہ صحت الصاحب نے اسے واضح فرمایا اور بتائے راستے میں چلتے ہوئے اکالیہ صاحب نے کتنی بار اسے کہا ہوا اس کے علاوہ آقا علیہ نے کتنی باروں سے دعوت اسلام دی ہوگی اگلی آیا مبارکہ ایمان نہیں لاتے نہ لائیں آپ پریشان نہ ہوں کیونکہ ان کی قسمت میں نہیں ہے ایمان لانا کیوں قسمت میں نہیں ہے ان کے فرمایا کہ جیسے گندگی کا کیڑا ہوتا ہے نا گندگی کا خاص گندگی میں پلا ہوا کیڑا جس کی پیدائش گندگی میں ہوتی ہے پکانے میں گندگی کا کیڑا جو ہے وہ خوشبو برداشت نہیں کر سکتا وہ خوشبو برداشت یہ پکی بات ہے کوئی بندہ جو ہے نا جہاں یہ کیڑے پھر رہے ہوں نا خوشبو کی شیشی کا ڈھکن کھول دے وہاں اسی وقت مر جائیں گے تابری نہیں لا سکتے حضرت مولانا رومر اللہ مولا نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی زبردست مثال بیان کی ہے آپ فرماتے ہیں کہ آر کی دکان تھی وہاں سے ایک بگی گزرنے لگا خوشبو پڑی نا اس کے دماغ میں بے شوق گر گیا نیچے اب سارے پریشان کوئی اسے پانی کے چھنٹے مار رہا ہے کوئی اس کے سانس بند کر کے پھر کھول رہا ہے کوئی ناک میں پھونکے مار رہا ہے کے کوئی منہ میں پھونکے مار رہا ہے کوئی تلیا مل رہا ہے اس کے پاؤں کی لیکن مجال ہے کہ وہ ہلے اتنے میں ایک بھنگی وہاں سے گزرا اس نے کہا کیا ہوا اس نے کہا یہ بندہ نے دیکھا اس نے کہا یہ جیسی گندگی کی بدبوچڑی نے اس کے دماغ کو اسے ہوش آیا اس نے کہا میں کہاں آ گیا تھا اب آیا ہوں صفائی والی جگہ پہ اب میری روح کی اجزا ملی ہے تو حضرت مولانا رومرحم اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کے گندگی میں رہ رہا کہ نا مزاج اتنا گندا ہو چکا تھا کہ اسے خوشبو برداشت نہیں ہوئی جی اب یہ کافر لوگ جو ہیں یہ اعتراض کر سکتا ہے کوئی کہ یہ پھر رب تبارک نے ان کے دلوں پر مور کیوں لگا دی ان کے کانوں پر مور کیوں لگا دی مور اس لیے لگی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی طبیعت کو اپنی فطرت کو ایسا گندا کر لیا ہے کہ ان کو رب تبارک و تعالہ کی وحی کی خوشبو پسند نہیں اب یہ گناہ کر کر کے یہ گناہ کو نیکی سمجھنے لگے ہیں <laughs> اور رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مور ل... یہ آگے آ رہا ہے یہ دعویٰ ہے جی آپ انہیں جتنا مرضی سمجھائیں سمجھ نہیں آئے گی کیوں نہیں سمجھ آئے گی آگے دلیل دیکھیں جی دعوے پر دلیل ہوتی ہے نا جی یہاں رفتار نے دلیل بیان فرمائی. ختم اللہ, علی سمعهم. اللہ تبارک وطال نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مور لگا دی ہے یہ دیکھیں بھائی کسی بھی چیز کو معلوم کرنے کے تین طریقے ہوتے ہیں کتنے طریقے ہوتے ہیں تین طریقے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہوا سے خمسہ سے پانچ اللہ تبارک و تعالی نے حصے رکھے انسان کے اندر بندہ چھو کے دیکھ سکتا ہے فلان چیز ہے سونگ کے ہے یا نہیں دیکھ کے سن کے اس طرح کر کے پانچ حصے تبارک و تعالی نے وتارنے ہیں اب قیامت کو بندہ ان پانچ چیزوں میں سے کسی ایک سے بھی نہیں پہچان سکتا کہ نہیں مت کو بندہ سون سکتا ہے ہاتھ لگا سکتا ہے کان سے سن سکتا ہے نہیں کر سکتا نا جی یہ جو پانچ حصے ہیں ان سے ایک سے بھی کام نہیں چل سکتا اچھا اور رب تبارک و تعالیٰ کا وجود جو ہے یہ بھی سمجھ نہیں آ سکتا جنت دوزخ بھی سمجھ نہیں آ سکتی میزان بھی سمجھ نہیں آ سکتا پورس رات بھی سمجھ نہیں آ سکتی ان چیزوں سے نہیں سمجھ آ سکتی اب پیچھے رہ گئی دو چیزیں کتنی رہ گئی دو چیزیں ایک ہے خبریں صحیح صحیح خبر اور دوسرا ہے عقل صحیح عقل جو ہے بندے کی اس کا ادراک ہو بندہ عقل کے ذریعے سوچے اور غور کرے ربتبار کو تعالا نے ہاں عقل جو ہے عقل کے ذریعے بھی بندہ نہیں سوچ سکتا یہ دو چیزیں جو رہی ہیں نا وہ یہ رہی ہیں آنکھ اور دل اس کا کان اور دل کان کے ذریعے چونکہ یہ حواس میں کان نہیں آتے بھائی میں بھول گیا تھا کان اور آنکھ جو ہے یہ دو چیزیں رہ گئی کتنی رہ گئی کان اور آنکھ یہ دو چیزیں رہ گئی اللہ تبارک کو تعالی نے ان دونوں پر مہر لگائی کان کے ذریعے بندہ خبریں صحیح سنتا ہے جی اور آنکھ کے ذریعے دیکھتا ہے بندہ اقلے صحیح کے ذریعے بندہ پھر غور کرتا ہے اس پر تو اسے سمجھ آتی ہے یہ دو چیزیں جو رہ گئی تھی ربت بارک وتارنے ہی دونوں پر مہر لگا دی کیونکہ انہوں نے نہ تو اپنی آنکھوں سے کوئی کام لیا ہے غور کیا ہے خود تجبر کیا ہے اور نہ ہی ان لوگوں نے رسول اللہ علیہ السلام سے قرآن سن کے مانا ہے رات دن آقا کے سلام نے یہ تبلیغ فرمائی کہ فرمائی خدا ایک ہے خدا ایک ہے خدا ایک ہے tonnes رات دن آقا کے سلام نے یہ تبلیغ فرمائی خبرے صحیح دینے والے بھی امام الانبیاء ہیں پھر بھی نہیں مانا انہوں نے پھر بھی نہیں مانا انہوں نے تو بتائیں جی انہوں نے اپنی فطرت کو اپنی طبیعت کو ایسا گندہ کر لیا کہ اب وہ حق کے قریب ہی نہیں آ تو کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ ربت بارک وطار نے انہیں پیدا کیا تو پھر ربت بارک وطار نے انہیں لانے دیا مور لگا دی یہ, مور کے یہ بھی سن لیں کہ رب تبارک وطن کی جو نسبت ربت بارک و تعالیٰ کی طرف ہے نا یہ حقیقت نہیں ہے یہ حقیقت مور رب تبارک و تعالیٰ نہیں لگاتا کہ یہ بندہ کلم پڑے نہ وہ بندہ خود اپنی فطرت خراب کر لیتا ہے بندہ خود اپنی طبیعت خراب کر لیتا ہے کہ اس بندے کو رب بارک کی واہ کا نور اور اس کا عطر پسند نہیں دیتا۔ آج آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جنہیں قرآن کا نور سمجھ نہیں آتا جن کو قرآن پڑھ کے سنایا جائے وہ انہیں توجہ نہیں کرتے قرآن کی طرف ہے <تصفح> یا نہیں آج کتنے لوگ ہیں جو گناہ کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں گناہ کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں آپ کے سارے سیاستدان جتنے بھی اس وقت موجود ہیں وہ سارے کے سارے سب کا مقصد صرف لوٹنا ہوتا ہے قوم کو لیکن وہ کیا کیا رہے ہوتے ہیں سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں کیا سمجھ کے کرتے ہیں عبادت سمجھ کے کرتے ہیں اب وہ ایک تو گناہ کر رہے ہیں گنا کو عبادت کہہ رہے ہیں فلم ڈرامے بنانے والے جو ہیں وہ حقیقت میں فساد پھیلا رہے ہیں لوگوں میں بحیائی اور بےغیرتی پھیلا رہے ہیں لیکن کیا کیا رہے ہیں ہم تو لوگوں کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں لوگوں کو دلوں کو خوش کرنے والا بندہ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا ہوتا ہے لہذا ہم تو سارے حبیب اللہ ہیں بتائیں بھائی جو بندہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکامات کا حضرت سعید امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ ارشا فرماتے ہیں جب بندہ رب کی نافرمانی فرمانی کرنے شروع کر دے رب تعالیٰ کی نافرمانی فرمانی شروع کر دے گناہ گار سے نکل کر غدار بن جائے تو میں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو فرماتا ہے اب اس کے دل پر مور لگا دیتا جی؟ ہوں جی؟, جی اس کے دل پر مور لگا دیتا اللہ اکبر علا وعلا سمعهم اس کے دل پر اور اس کے کان پر مور لگا دے اور فرمائے رب تبارک و تعالی نے یا مبارکہ دیکھیں جی ختم اللہ علی قلوبہ و علی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مور لگا دی ہے وعلی اب سارہم اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے ہیں جی یہ ذہن میرے غشابہ اور ختم مور جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی حقیقت نہیں لگاتا بندہ اپنا مزاج خود بگاڑتا ہے گناہوں میں پڑھ پڑھ کر رب تعالیٰ کی نافرمانی کر کر کے اپنا مزاج گندا کر لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو پھر حقیقت تک پہنچنے ہی نہیں دیتا پھر ربت بارک و تعالی حقیقت کو اس سے دور کر دیتا ہے ورنہ جتنے بھی لوگ تھے نا آپ نے کہتے ہوں گے جی ربت مارک و تعالی نے فرمایا پاک میں جو کافر ہیں وہ کلم نہیں پڑیں گے آپ نے ڈر سنائے یا نہ سنائیں وہ کافر کافری رہیں گے تو یہ زین میں رہے کوئی بندہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ پھر اتنے سارے لوگوں نے کلمہ پڑا اقل شام کے صحابہ پہلے وہ تو بھی عموماً نہیں تھے بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے تو بھائی یہ زین میں رہے جن لوگوں نے کفر پر مرنا تھا یہ آئے مبارکہ ان کے متعلق ہے کن کے متعلق ہے کفر پر مرنا ہے ربت بارک و تعالیٰ نے حبیب آپ انہیں نہ نے ایمان نہیں لانا جیسے ابو جال ہے ابو لاب ہے اور جس طرح کے کافر سارے آج بھی دنیا میں موجود ہیں جنہوں نے ایمان نہیں لانا وہ سارے کے سارے اسی آئے مبارکہ کے تحت آتے ہیں اللہ تبارک وطار نے ارشاد فرمایا جی دیکھے وہ کافر بھی ہیں انہیں نفع بھی نہیں دیتا اور ساتھ رب تبارک وطار نے ان کے دل پر آنکھ پر مور لگ گئی اور, دل پر اور کان پر مور لگ گئی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا اس کا اثر کیا ظاہر ہوگا بھائی ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کا اثر ہوتا ہے بندہ روٹی کھاتا ہے بھوک ختم ہو گئی پانی پیا سرابی آ گئی ہوتا ہی, ہی نہیں ہوتا یہ اثر ہوتا ہے کسی بھی شاید کا اثر ہے. اثر جو ہے نا وہ مترتب ہوتا ہے تو فرمایا کہ اس کا اثر کیا ہوگا رب تبارک و تعالی نے فرمایا اس کا اثر یہ ہوگا والا ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے بہت, بہت بڑا عذاب ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق تھا